اور نماز کی حالت میں تو ظاہر ہے کہ اگر امام کوئی صورت پڑھ رہا ہے اور ذہن جائے مسائل کی طرف تو شرم تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ میں نے واقعات پڑا امام غزالی کے بھائی تھے جن کا نام تھا احمد غزالی تو امام غزالی نے اپنی اماں سے شکایت کی کہ احمد غزالی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اماں تھیں بلایا امام غزالی کو کہ بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو ان کے پیچھے کہنے لے کیا کروں میں نماز پڑھتا ہوں یہ مسئلے میں لگا رہتا یہ مسائل تلاش کرتا رہتا تو اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو علماء کوئی آئے اگر ہو تو اس میں تدبر غور تو کریں گے بشرط یہ کہ نماز میں کسی قسم کا خلل نہیں آئے جیسا کہ کے کچھ دن پہلے میں نے ارض کیا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام شافعی امام محمد سورت اور امام شافعی پوری رات نفل پڑتے رہے اور بقاض بشریت وہ دل میں یہ گمان تھا کہ لو شاگر تو رات بھر نماز پڑھ رہا استاد صاحب راہٹے مار رہے سو رہے ہیں کچھ ایسا ہے؟ بس, بس آیا لیکن رات جب کھلا جب فجر کی اذان ہوئی امام محمد کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز کی نیت کر لی سنتوں کی اب تو امام شافی گھبرا ہے کیا معاملہ تو بعد میں پوچھا حضور خیریت تو ہے آپ نے وضو نہیں فرمایا تو فرمایا تم رات بھر نفل پڑتے رہے اپنی آخرت سنوارتے رہے میں نے رات بھر سوتے میں آنکھ تو میری بند تھی قرآن مجید میں غور کر کے میں نے آج رات اس امت محمدی کے لیے پانچ سو مسائل کا استعمال کیا اور وہ مسائل وہ ہیں کہ جس سے لوگ قیامت تک فائدہ حاصل کرتے رہیں تم نے اپنا فائدہ حاصل کیا میں نے پوری امت کا فائدہ حاصل کیا تو اگر علما کوئی آئے ہو تو, تو اس میں غور اور تدبر کریں تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہاں یہ ہے کہ نماز کے جو معاملات وغیرہ ہیں ان میں کسی قسم کا خلل نہ آئے